اور کے جی. جی. بسم اللہ ہمارا حضرت کا قصہ چل رہا تھا سورہ کے اندر تو کشتی جس وقت اب کشتی میں جب سوار ہوئے تو اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹے آ جاؤ تم آ جاؤ اس کے اندر تو بیٹے نے کہا کہ میں تو ابھی کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا تو میں پانی سے بچ جاؤں گا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آج کے دن کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے اس پر اللہ رحم کرے یہ ساری کی ساری یہ بات چل رہی تھی تو اب حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے وہ جو ہے اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے جو کل میں نے بتا دیا تھا خلاصے کے اندر اب دیکھیے اس کو آیت نمبر 45 بسم اللہ نادا کا مطلب ہے پکارا سے مراد حضرت السلام نے دیکھے تو اس کو دیکھیں نوح اور نو نے کہا یعنی پکارا یا نو نے کہا اے میرے پروردگار دیکار ٹھیک ہے ناجا نب بہو پکولا کہ ان نبنی حضرت السلام نے کہا میرے رب من اہلی کہ میرا بیٹا تو میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے وہ اندا کل حق کو اند کو اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے وہ انتہ کم الحکمین اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے انتا احکم تو سب سے بڑا حاکم، یعنی سارے تھے نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے تو میرا بیٹا بھی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح یا نوح اے نوح اے نو من سمین ربالو میں سے نہیں ہے انهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِکَا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے انهُ عملٌ غَيْرُ الصَّالِحِ وہ تو عمل کرنے والا انهُ عملٌ غَيْرُ الصَّالِحِ کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ تو کیا ہیں اس کے اعمال تو غیر صالح ہیں اس کے اعمال تو اچھے نہیں ہیں یہ بھی یاد رکھی لیجئے گا ایک چیز بتاتا چلو موصوف صفت کی اس میں سے نکرہ کے بعد نکرہ کے بعد اگر غیرہ کا لفظ آجائے جائے نکرہ کے بعد غیر کا لفظ آ جائے یہ بھی موصوف صف بنا کرتے ہیں نکرہ کے بعد غیرہ کا لفظ آ جائے کیا بنتے ہیں موصوف صرف بنتے ہیں جو ساتھی کچھ تھوڑا بہت صرف سمجھنے والے ہیں دیکھیں غیر و شالہن غیر و مذاف ہے اور شاہ مذاف ہے تو مضاف اور جب مضاف ہونا تو یہ تو معرفہ کی علامت ہوتا ہے نا معرفہ ہو جاتی ہے چیز صالح کی طرف جب وہ ہونا مضاف ہونے سے کیا ہونا چاہیے معرفہ ہو جانا چاہیے لیکن بات یہ یاد رکھیے گا غیر و صالح صالح بھی نقرا ہے تو غیر و کی اضافت صالحین کی طرف ہو رہی ہے تو یہ غیرہ جو ہے نا غیرہ اگر اس کی اضافت ہو بھی جائے تب بھی یہ نقرا رہتا ہے غیرہ کی اضافت ہو بھی جائے تب بھی یہ نہیرا ہی رہتا ہے یہ مشکل بات ہے خیر ہے کوئی بات نہیں, نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں ایسا ایسا انشاء اللہ سمجھ آئے گی انہو امالن غیر صالح کہ وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے. یعنی ناپاک عمل کرنے والا آدمی ہے فلا تسالنی فلا تسالنی تسالنی فلاں فلاں بھی علم لہٰذا مجھ سے فلاںس اصل میں تسالنی ٹھیک ہے تو تس لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو ٹھیک ہے نا فلاس علی ما لے سل علم جس کی تمہیں خبر نہیں لئی سلا بھی علم جس کی تمہیں خبر نہیں انی عزو کا ان الجاہلین. ان الجاہلین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو انی آئزو کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یعنی واس کا لاظہ سنا ہوگا نا کہتے ہیں واس کر رہے ہیں واس کیا ہوتے ہیں نصیحت تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نادانوں میں شامل نہ ہو نادانوں میں شامل نہ ہو اصل میں کیا تھا آئزو تھا اصل میں واضح یازو وہ اصل میں کیا تھا یو ایزو تھا یو ایزو واو. مثال واوی ہے یہ یہ کیا ہے مثال واوی لیکن اس میں سے واو کو حذف کر دیا گیا واو کی وعدہ یادو والا قانون لگتا ہے ادھر اس وجہ سے یہاں پر یہ آئیزو ہو گیا او ایزو تھا پھر آئیزو بن گیا ہے ری سمجھ آئی کوئی بات نہیں اب ایسے ایسے چھوٹ چھوٹی چھوٹی سی سیز ڈالنا شروع کروں گا نا ہم نے اس کو وہ کرنا ہے نا تفسیر تو ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پتا بھی تو چلے ان نہیں کا واحد متکلیم کا سیکھ ہے آئیزو کیا ہے واحد متکلم کا سیکھ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو جاؤ تیز چل رہا ہوں تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں یہ اگر آپ تھوڑا سمجھنا ہے فوراً پوچھیے گا پوچھیے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا تیز چلانا ہے سمجھ رہے ہیں میں تیز چل رہا ہوں آپ مجھے روک دیجیے گا جہاں پر کوئی سمجھنا ہے پوچھیں بار بار پوچھیں. قولا اب حضرت نو علیہ السلام نے جب اللہ تعالی نے کہا نا کہ بھائی تم نادانوں میں شامل نہ ہو کالا تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا ربی رب ربی اصل میں کیا تھا ربی رب جاتی ربی رب ٹھیک ہے وہ حضف ہو جاتی ہے یہاں پر ربی یہ بھی بتاؤں گا ان اللہ جب اجراء کے اندر کہ کیوں حضرت حضر کیسے ہوتی ہے یا ربی سے کیسے یہ بنتا ہے ربی اے میرے پروردگار تو ربی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اے یعنی یا ربی ہے نا تو کہتے ہیں اے میرے پرگار انی آبی کا انس اللہ ما ل سلی بی علم میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں انی آبی کا میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں انس اللہ کا ماں سلی بھی علم کہ اس میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ان اس کا کہ میں آپ سے آئندہ وہ چیز مانگوں مالی سلی بھی علم جس کا مجھے علم نہ ہو تو میں اس آپ کی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آئندہ ایسی باتوں سے بچائیے گا کہ جن باتوں کا مجھے علم نہ ہو تو میں کہیں آئندہ مستقبل میں آپ سے ایسی دعا نہ کر بیٹھوں سمجھ رہے ہیں بات کو اب پیغمبر کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے تو خلاف اولا بات بھی اگر چلی جاتی ہے تو پیغمبر فوراً کیا کرتے ہیں اس کی بھی معافی چاہتے ہیں ہوتے معصوم ہوتے ہیں سارے انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات خلاف اولا بھی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ کیا کرتے ہیں تو اب آگے کیا کہنے لگے تحفرلی ترہم نی اکما و تحفرلی اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اگر آپ نے ان اس ان اس الوکا ان اس الوکا تو ہو ہی نہیں سکتا نا انس اللہ کا ہو جائے گا ان جو ہے نا ہے ان کیا ہے ہے تو یہ کیا تھا جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا نا کہ حرف لن جب لگاتے ہیں تو لینا ہو گیا تھا تو یہ بھی کیا تھا لن افالا ہوا تھا نا لن افالا اصل میں اف الو تھا تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا کیا ہو گیا اللہ ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن جس کی علم نہ ہو اور اگر میری مغفرت نہ فرمائی اگر آپ نے میری مفرت نہ فرمائی و اور مجھ پر رحم نہ کیا اکم من الخاسرین تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے عقم من الخاسرین یعنی میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں تو اے اللہ اگر آپ نے مجھے بخشش نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا گناہ تو کوئی نہیں کیا گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے بات یہ درجہ بڑا اونچا ہے تو جو جتنا اونچا درجے کے اوپر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی ڈرا کرتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی ڈرا کرتا ہے کہ کہیں کہیں میرا پروردگار خفا نہ ہو جائے کسی بات کے اوپر بات کو تو اب کیا کیا گیا جب کشتی جا کے جودی پہاڑ پہ لگی پھر حضرت نور علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نور اب تم ادھر سے اتر جاؤ کشتی کے اوپر سے اتر جاؤ اور جاؤ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پورا کا پورا وہ دیکھیے آگے کیا بات ہو رہی ہے کیلا یا نو ہو کیلا نو نوح تو فرمایا گیا احت اح بت تھا تو اصل سے جو ہے نا کیا بن گیا یا نوح یا نو ہو بن جائے گا بسلام مننا اہ نوح اب کشتی سے اح کشتی سے اتر جاؤ بی سلام ب من منا من ہماری طرف سے وہ سلامتی و برا و اور برکتیں لے کر ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر علیہ کا جو تم پر بھی ہیں جو تم پر بھی ہیں وہ الا امام ام کا وہ الا کا اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں تو کہا گیا نو ہو اے نو اہ ب جاؤ بھی سلام ہماری طرف سے وہ سلامتی لے کر وہ براکاتین اور برکتے علیہ کا جو تم پر بھی ہیں وہ علا امام کا اور ان, ان قوموں کے جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں ومام سن ام سنو مت اوہم سمسم منابن علی و اور کچھ قومیں ایسی ہیں وہ امامن کچھ قومیں ایسی ہیں سنو اہم جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے سنومت احمد جن کو ہم تھوڑا بہت دنیا میں یعنی تمتو کیا میں نے بتایا تھا نا آپ کو نفع اٹھانا تمتو حج تمتو کا لفظ جو میں نے پہلے ایک دن بات کی تھی حج تمتو جس کو کہا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو بندہ چند دن نفع اٹھاتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے حج تمتو جو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں حج تمتو سنو مت احم کچھ عمام اور کچھ قومیں ایسی ہیں سنت سنت ام یعنی جمع کالیم کا سیگا جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے یمس منابن علیم پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک دردناک عذاب آپ پکڑے گا سما پھر ان کو پکڑ لے گا منا ہماری طرف سے کیا عذاب علیم دردناک عذاب علیم جہاں پر بھی ہے کیا مطلب ہے دردناک دردناک عذاب ان کو پکڑ لے گا یعنی دنیا کے اندر اللہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈھیل دے دیا کرتے ہیں کر لو جتنی بدماشی کرنی ہے جو کچھ کرنا ہے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے دنیا کے مزے اٹھا لو پھر کیا ہوتا ہے قیامت کے دن پکڑیں گے دردناک عذاب کے ساتھ اس لیے کبھی کسی کو دنیا میں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو اللہ کی اتنی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں یہ کافر ہیں یاشیاں کر رہے ہیں تو ان سے کوئی پریشان نہ ہو کہ جی ان کو مزے ان کے تو دنیا کے اندر بڑے مزے ہیں یہ تو اتنا تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے پھر جب پکڑ آئے گی ایک ہی دفعہ پکڑ آتی ہے پھر اس میں کوئی نہیں بچتا تو یہ تو تھی یہ ساری حضرت نو السلام کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا سارا قصہ سنایا گیا تھا نا جب قصہ سنایا گیا اب یہ کیا تھی یہ غیب کی بات تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے جا کے پڑھا نہیں کوئی بھی یعنی اللہ تعالی نے ڈائریکٹ علم دیا خود خود علم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس پڑھا نہیں جا کے کوئی استاد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا جو کچھ سکھایا کوئی بندہ بندے سے سکھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب یہ باتیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کی وحی سے بتا رہے ہیں جب وہی سے بتا رہے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی کہ یہ قرآن پاک یہ قرآن پاک اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا کیونکہ ایسی ایسی خبریں بتانا ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جس نے کسی کے پاس پڑھا نہ ہو پہلی کتابوں کے بارے میں جانتا نہ ہو اور وہ ایسی خبریں دے تو یہ ایک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں تھی اور اللہ تعالیٰ ہی نے بتائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیے گا یہ اب تلک مِنْ کمن الْغَيْبِ تل مِنْ امبا الْغَيْبِ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں تل کا من امبا غیب یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں نور شی ہا علیہ کا نور شی ہا علیکہ. جو ہم تمہیں وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں نور ہی ہا ہم نوحی جمع متقم وہی کر رہے ہیں ہاں ان خبروں کو الحکا آپ کی طرف کہ ان قید کی خبروں کو آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں یعنی وہی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں ما کنت تتا ما کنت کن انت ولا انتا من کب لہٰذا یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے ما کنت تتا نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تم جانتے تھے ولا قوم کا اور نہ تمہاری قوم من کب لہٰذا اس سے پہلے یعنی وہی آنے سے پہلے نہ تمہیں پتا تھی نہ تمہاری قوم کو پتا تھی ہم نے وہی کی آپ کی طرف تو آپ کو پتا چل گئی لہذا صبر سے کام لو ان کی بتا اور آخری انجام متکیوں ہی کے حق میں ہوگا آخری انجام کس کے لیے ان نل آتا کہ بے شک آ کے بات کسے کہتے ہیں یعنی حالت آخری انجام للمتقین متقین کے حق میں ہی ہوگا یعنی اصل کامیابی متقین کو ملے گی یہ پوری کی پوری وہ ہوگی کیا بتایا گیا ٹھیک ہے یہ حضرت علیہ السلام کا قصہ بتانے سے فرسٹ کہا گیا نا کہ صبر کرو حضرت السلام کے قصے کا غور کر لو کتنی مشکلات پیش آئیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ ہوئی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے بعد اگر یہ کال مانا جائے کہ اسی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ساڑھے نو سو سال میں اسی لوگوں کا مسلمان ہونا اتنی محنت کے باوجود قوم کی طرف سے سب مزاق اڑایا جانا سب کچھ کیا گیا لیکن حضرت نوح اسلام ساڑھے نو سو سال سبر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا یہ آخر فتح کس کی ہوئی جو مومنین کی مومنین مومن کی فتح ہوئی تو اسی لیے کہا کہ ان الاکبتہ للمتقین کہ اخری انجام متقین کا ہوا کرتا ہے ٹھیک تو یہ ایک وہ پوری کے پوری اسے ایک وہ اگئی اگے اب کیا ہوگا اگے سنیے جو اگلا رکو ہے آگے بات شروع ہونے لگی ہے قوم اعاد کی قوم اعاد قوم اعاد کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو حضرت ہود علیہ السلام کو قوم اعاد کی طرف قومے آد کے متعلق آپ کو بتا چکا یہ بھی لوگ بھی کدھر تھے یہ بھی سعودیہ کے اندر سعودیہ کے اندر رہتے تھے قوم آد ٹھیک ہے قوم آد کون لوگ تھے جو بڑے مضبوط ڈیل ڈال, ڈول کے لوگ تھے ڈیل ڈول کے لوگ تھے بڑے مضبوط قسم اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ پانچ چیزیں قوم آد کا بھی ذکر کیا تھا قومی سمود کا بھی ذکر کیا تھا سب سے پہلے جو قرآن جغرافیہ کے حوالے سے بات کی تھی تو قومی آد کن لوگوں میں سے تھے؟ یہ, لوگ, یہ اپنی طاقت پر گھومنڈ کرنے والے یہ بھی اس میں سے تھے. یہ بھی, ان کو بھی اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا حضرت حد علیہ السلام ان کے پاس آئے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تم یہ اس طاقت کے گھمنڈ کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو, کرو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہی بات جو ہر پیغمبر کیا کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پالو ٹھیک ہے اور اپنے رب سے استغفار کرو توبہ کرو اس کی طرف لوٹو اگر تم ایسا کام کرو گے یہ جو بات ہے بڑی اہم چیز ہے اگر توبہ کرو گے یعنی استغفار کرو گے اپنے پروردگار کی طرف جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالی تمہیں یعنی آسمان سے مسلح دار بارشیں برسائے گا تمہارے لیے مسلح دار بارش, بارشیں ہوں گی بارش کا نہ ہونا اس سے پتا چل رہا ہے بارش نہ ہو استغفار کرو اللہ کی طرف رجوع کرو حضرت حضر اسلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو قوم عاد کو کہ دیکھو اگر تم توبہ کرو گے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو گے تو آسمان سے مسلادار بارشیں ہوں گی اور کیا ہوگا تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قوت میں اضافے کے لیے بھی استغفار جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری قوت بھی عطا فرمائیں گے باطنی قوت بھی عطا فرمائیں گے دونوں قوتیں عطا ہوں گی ٹھیک ہے انہوں نے کہا اب جب یہ بات ہوئی تو وہی قوم جس طرح ہوتی ہے قوم کے اندر تکبر تھا بڑا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جو آئے ہو ہمارے پاس تو تو کوئی روشن دلیل ہمارے پاس تو لے کر آئے نہیں ہو روشن دلیل تو ہمارے پاس لائے نہیں ہو جب تم ہمارے پاس روشن دلیل لائے نہیں ہو یعنی فرمائشی معجزات ہر قوم کے اندر فرمائشی معجزات بڑے رہے کہ جو بھی جیسا ہم چاہیں ویسا ہمیں معجزہ دکھاؤ تو قوم نے بھی ہی آگے سے کہا کہ تم ہمارے پاس آگے ہو لیکن تم نے ہمیں کوئی روشن دلیلیں تو دکھائی نہیں ہے یعنی معجزہ تو ہمیں دکھائی نہیں ہے حضرت جو حود علیہ السلام تھے انہوں نے عقل کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی نقلی دلائل ٹھیک ہے نا عقلی دلائل اور نقلی دلائل کیا ہوتے ہیں عقل سے مراد ہے کہ عقلی سمجھانا دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے دیکھو کائنات میں غور کرو ستاروں کی طرف دیکھو ان ساری چیزوں کو چلانے والا کون ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ عقلی دلائل ہوتے ہیں نقلی دلائل سے مراد ہوتی ہے جیسے کہ ہم میں کوئی کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے تو یہ کیا ہے یہ نقلی دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل یعنی جو چیز نقل ہوتے ہوئی آئی ہے اور عقل خود سوچے بندہ حضرت حرض علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوششیں کی لیکن قوم پھر بھی نہ مانی تو جب یہ سارا کا سارا ہوا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو اپنے, اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے تمہاری وجہ سے پھر جو بندہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ ہٹ سب سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہو کہ دیکھو ان معبودوں کو چھوڑو ایک معبود کی طرف آؤ تو اب قوم اپنے آپ کو برا سمجھنے کی بجائے یا اپنے آپ کو غلط سمجھنے کی بجائے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں حضرت حود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ, تو کہ جو ہے نا کہ تمہیں اصل میں کوئی ہمارے کسی ماں ہمارے خدا نے تمہیں جو ہے نا کسی طرح جو ہے نا تمہیں کوئی ہمارا جو خدا ہے نا وہ تمہارے ساتھ کسی جو ہے نا مطلب یوں آپ کہہ لیں ٹھیک ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آسب مسلط ہو گیا ہے گویا کہ تمہارے اوپر کوئی ہمارے محبود کا جو تو ہمارے محبود کا انکار کرتے ہو نا تو تمہارے اوپر کوئی آسب آ گیا ہے کیونکہ تم نے ان کا انکار کیا ہے. تو جی اب اس قسم کی باتیں شروع کر دی انہوں نے ٹھیک ہے پھر حضرت, حضرت السلام نے وہ کہا کہ دیکھو میں تو اپنے پرورگار ہی پر توکل کرتا ہوں میں تو اپنے پروردار کی طرف پر توقل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک پوری کی پوری وہ چلے گی دیکھیے اب اس کو ذرا آیت نمبر السلام علیکم اللہ و اللہ وائس اوکے وائس اوکے جی حضرت و الادن اور کی کی طرف علی آد کی طرف دن یعنی ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہُو علیہ السلام کو بھیجا ترجمہ کہاں سے آئے گا ابھی نہیں سمجھیں گے آپ فیل نکالیں گے اس کی طرف ٹھیک ہے یعنی فیل یعنی ہم نے بھیجا تو بھیجا خاخم ان کے بھائی حود علیہ السلام کو حضرت حد علیہ السلام کے قومی ہاتھ کی طرف کو کہا اے میری قوم او اب او اب اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو تم اللہ کی عبادت کرو ٹھیک ہے ماں لکم اللہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں تمہارے لیے نہیں اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے تو تم کیوں کو چھوڑ کے بات کرو ان تم اللہ مفترون تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ان انتم نہیں ہیں مگر کیا اللہ مفت مگر تم نے جھوٹی باتیں تلاش رکھی ہیں محبود جو بنا ہوئے جھوٹے محبوت ہیں یہ کچھ حقیقت نہیں ہے ان کی, کی اب آگے دیکھیے یا کو اب قوم کو پھر کیسے دیکھے کتنا اس میں وہ اس میں ایک وہ ہے یا کو میری قوم اے میری قوم کیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ورنہ کہہ سکتے تھے نا یا کو موم لیکن یا کو میری قوم کون کو سمجھانے کے لیے محبت کے ساتھ نبی جو ہوتا ہے وہ بڑا خیر خواہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا امت کا سب سے بڑا خیر خواہ امت کا سب سے بڑا خیر خواہ نبی ہوا کرتا ہے سب سے بڑا السلام علیکم وائس کو اوکے تو امت کا سب سے بڑا خیرخوا نبی نبی ہوا کرتا ہے ہمارے بھی سب سے بڑے خیر خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہماری نجات ہمارا فائدہ ہمیں جو کچھ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ملے گا ٹھیک ہے اس لیے کیا کہہ رہے ہیں حضرت ہُو کیا کہہ رہے ہیں؟ قومی, اے میری قوم لا اس علیہ اجرا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں لا علکم علیہ اجرا کہ میں اس تبلیغ کرنے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں ان اجری اللہ الل لذیذ میرا اجر کسی اور نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمہ لیا جس نے مجھے پیدا کیا ہے ان اجریا کے نہیں ہے میرا اجر اللہ اللہ فتح مگر کس پر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے فتح جس نے مجھے پیدا کیا ہے یعنی میں تو ثواب کا طالب ہوں میں تو اجر چاہتا ہوں صرف اور صرف اللہ سے اجر چاہتا ہوں سے سے ایک ایک ہے کہ اپنے پروردگار کی اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو استغفرو معافی مانگو ربکم اپنے پروردگار سے اس ربکم کے اندر بھی دیکھیے کیسی ایک محبت تڑپو آ رہی ہے ربکم اپنے پروردگار سے ٹھیک ہے یعنی جو اصل تمہارا پروردگار ہے اس سے تم مغفرت چاہو تو ٹھیک ہے پھر اس اس کی طرف رجوع کرو توبو توبو کا مطلب کیا ہوتا ہے رجوع کرنا تم لوگ سارے سارے یہ کیا ہے جمع حاضر کا سی ہے جمع حاضر جمع مجکر حاضر کا سی ہے توبو جمع مزکر حاضر امر امر کا سی ہے یہ امر سما تو بو پھر تم سب اس کی طرف رجوع کرو اب ہوگا کیا توبہ کرو گے اللہ کی طرف رجوع کرو گے پھر نتیجہ نکلنے ہے نتیجہ کیا نکلنے ہے يرسلس، يرسلس علیکم مدرارا، علیکم مدرارا، وہ تم پر دھار بارشیں برسائے گا مدرارا ٹھیک ہے نا یعنی یور سلس سما کہ وہ آسمان سے اتارے گا علیکم کو مدرارا دھار بارش و یز کم کوم ٹھیک ہے یز تم کو علاقوں اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا مزید قوت کا اضافہ کرے گا ولا تتولو مجرمین اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو تتاول منہ نہ موڑو مجرمین مجرم بن کر یہ کام نہ کرو مجرم بن کر منہ پھیرو گے تو نکل جاؤ گے اب کیا ہے پھر وہی والی بات قوم نے سمجھایا سب کچھ ہوا قوم نے اب کوئی وہ نہیں تھی تو فورن معذات مانگنے شروع کیے کہتے ہیں اب قوم کیا کہتی ہے کو تو انہوں نے کہا یا دو ما جئتنا ہاں تنا بی نتن بی تو جی تنا جیتا کے بعد با آ رہی ہے جا میں نے بتایا تھا نا جا کے بعد کیا آئے با آئے تو کیا مطلب لانا تو یہ جیتا اسی صحیح ہے جا آ سہی ہے ٹھیک ہے یہ وہ تالیل ہوتی ہے تو جے جی تنا, ما جی تنا بی بی کہ تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے ہو تم ہمارے پاس یعنی ہمارے من چاہے موجے نہیں لاؤ وہ تنا اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں ما نہو ہم ماں نافیہ ماں کون سا ہے نافیہ میں نے کل بھی بتایا تھا ماں کا مطلب ہے کہ نفی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وما نحنو اصل میں کیا تھا؟ تارکینا تھا کیا تھا تارکینا تھا تارکینا تاریک چھوڑنے والے کو بے تاریخی کہ ہم چھوڑ اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان قولی کا تمہارے کہنے سے ماں نہ نی اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں نہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑیں گے تمہاری کہنے سے اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں یہ اب قوم جو ہے اس یہ چیز ہوئی یہ بھی کرنے کے بعد پھر حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام بار بار ان کو کہتے تھے کہ بھئی چھوڑ دو چھوڑ دو ان مابو کو تو وہ کہتے اب انہوں نے کیا ساتھ ساتھ مزاق بھی اڑانا یہ دیکھو ہوا یہ اس پہ نوزب باللہ کہ اس کے اوپر اصل میں کوئی عصیب آ ہے ہمارے معبودوں کو جو ہمارے جھوٹے معبود ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے اس وجہ سے کیا ہوا ان معبودوں نے اس پہ کوئی اثر کر دیا جس کی وجہ سے اس پہ کوئی عصیب آ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی, جو اینا, تو, یعنی یہ اثر آ ہے تو نوز باللہ یہ تم ہوش و حواس چھکو بیٹھے ہو ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو یعنی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی تو اب دیکھیں ان نقولو ان نقولو ہم تو اس کے سیوا ان نقول ویو کچھ نہیں کہتے کیا نہیں کہتے مگر کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہتے کیا نہیں کہا کا بازو آلحتی بازو آلحتی سو ان تراکہ کہ تمہارے اوپر کوئی یعنی کیا ہو گیا کوئی مسلط ہو گیا ہے مسلط ہو گیا ترا کا کیا؟ کہ مسلط ہو گئے یعنی آسے مسلط ہو گئے بعض و آنا کہ ہمارے خداوں میں سے کسی نے تمہیں ٹھیک ہے کہ بعض کہ تو ہمارے خود... تمہارے اوپر کیا کر دی ہے کہ اس قسم کا کوئی یوں سمجھو کہ کوئی چیز مسلط کر دی ہے بسو ان یعنی بری طریقے بر... بر... بر... بر... بر... بر... بر بر سے بسو ان برے طریقے سے ان نقولو ہم تو اس کے سوا کچھ ان نقول اللہ تراکا ہم تو اس کے سیوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے اے تراکہ بازنا بس کہ ہمارے خدا میں سے کسی نے تمہیں بری طرح ٹھیک ہے یعنی اس کا ترجمہ ہے جھپیٹے میں لے لیا جھپیٹے میں لے لیا یعنی کیا مطلب کہ مسلط ہو جانا کہ ہمارے خداوں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا کہتے ہیں مارنا, کہتے ہیں مارنا, کہتے ہیں مارنا کسی چیز کی کے اوپر ان کا مطلب ہے نہیں ہم نہیں کہتے اللہ مگر یہ ترا کا جھپٹا مارنا ہوتا ہے نا جیسے مارنا تو اس کے لئے لفظ ایک ہوتا ہے جھپیٹا یعنی مسلط ہو جانا تو جھپیٹے میں لے لیا ہے بعض بسو ان بازو حتینہ ہمارے کسی معبود نے ہمارے کسی ہمارے خدا میں سے کسی ایک نے تمہیں سے طریقے سے یعنی تمہارے اوپر مسلط ہو گیا تو گویا نا زب تمہارے ہوش و حواز ختم ہو گئے تمہارے ہوش و حوص ختم ہو گئے بات سمجھ آ کسی نے تمہارے کوئی ہمارا معبود تمہارے اوپر بری طرح مسلط ہو گیا جس کی وجہ سے تمہارے ہوش و حواز ختم ہو گئے کولا حد السلام نے کہا ان ش اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وشدو وشدو اور تم بھی گواہ رہو انی ان شریک انی انری ام مما تریک کہ میں بری ہوں میں بری ہوں اس سب سے جس ٹھیک ہے مما تو شریکون کی جس کو تم اللہ کے سیوا تم اللہ کے سوا جس کو خدائی میں شریک مانتے ہو نا تو میں ان سب سے بری ہوں انی بری ام مما تشریکون تم بھی گواہ رہو و تم بھی گواہ رہو انی بری ام مما تشریکون کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں میں اس سے بری ہوں جس کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو من مند فی دمینرون تنظر مندون ٹھیک ہے اب ہوا مندون ہی فقی دِنی فقی دِنی کا مطلب ہے چال چلو تم لوگ اب ٹھیک ہے تم لوگ کیا کرو چال چلو میرے خلاف چال چلو ٹھیک ہے اور تون محلت مہلت کے کا مطلب ہوتا ہے موہلت لاطون کا مطلب ہے کہ مجھے محلت نہ دو تو آپ کہتے ہیں من دونی ہی فقی دونی ذرونی سم لاتون ذرونی تھا یا تھی یہاں پر ٹھیک ہے وہ حزف ہے یہاں پر لاطون ذرونی اس لیے دونی اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو اب تم سب مل کے میرے خلاف چالیں چلو جمعیہ سے مراتا ہے تم سب سم لا تنظرونی اور پھر مجھے اور مجھے ذرا محلت نہ دو مجھے ذرا بھی محلت نہ دو تم سارے چالیں چلو انی توکلتو اللہ ربی و ربکم انی توکلتو میں نے تو بھروسہ کیا کس اللہ اللہ پر ربی جو میرا بھی پروردگار ہے ربی کم اور تمہارا بھی پروردگار میں تو بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ پر جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے مامندا بتن اللہ بنا سیات مامندا بتن اللہ ہونا سیات دابا کہتے ہیں چلنے والا چلنے والا دابا ٹھیک ہے نا ڈابا کسے کہیں گے یعنی زمین پہ چلنے والا کوئی بھی چوپایا وغیرہ یا کوئی چیز بھی ہو جو چلنے والا ہو ٹھیک ہے ما من دابتن کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہیں ہے یعنی کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے الا ہوا آخم بنا سی جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو یعنی چوٹی کہتے ہیں نا جو ماتھے کے اوپر جو ہم بال پکڑ لیتے ہیں جو بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر کسی کو چوٹی سے پکڑا جائے نا تو گویا کہ وہ پورے کاب میں آ جاتا ہے جب کسی کے بال بھی کھینچے جاتے ہیں تو آگے سے بال پکڑے جاتے ہیں نا تو جو ہی آپ آگے سے بال پکڑتے ہیں تو بندہ پورا پورا کابو میں آ جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ خاص طور پہ عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں بال کھینچتی ہیں عورتیں جو لڑائی کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں وہ چ... اپ سامنے سے بال پکڑتی ہیں ٹھیک ہے وہ سامنے کے جب بال جب سامنے کے بال پکڑے جاتے ہیں تو وہ بندہ پورا کا پورا کیا آ جاتا ہے قابو میں آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے اللہ بناسیات جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو گویا کہ وہ پورا کا پورا جانور اس کے قبضے میں ہے ہر ہر چیز اللہ کے پورے کے پورے قبضے میں ہے ٹھیک ہے اب کیا رب سے روتم مستقیم یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے ٹھیک ہے یعنی میرے پروردگار ہی نے سیدھا راستہ اختیار وہی وہ ہے تو جو میرے پروردگار کی پیروی کرے گا جو میرے پروردگار کی باتیں مانے گا تو وہ سیدھے راستے پر چلے گا سمجھ رہے ہیں بات کو یہ پوری کی پوری ایک وہ تھی یہ اب اس کو باقی پھر انشاءاللہ شاء بعد میں کریں گے اب آج